أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذ دعوا إلى الله ورسوله لإحكام بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يتق الله ورسوله ويخشى الله ويتق فهو أولئك الفائزون وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقُومُنَّ ۖ قُل لَّاتُ وَثُبَاءُ مَعْلُوفَةٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ قُلْ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَبَلَّغَكُم مَّا عَلَيْهِ مّحَمَّلٌ فَتَبَلَّغُوهُ وَإِن تُطِيعُواْهُ تَهْتَدُوا ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ مسلمانوں کی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور قدر رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اگر ان معاملات میں فیصلہ کریں وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے جو خصفی ہیں جو سب اللہ اور قیم کا بات کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو تقوی کی ربی کیا کرتا ہے تو یہی لوگ جو حقیقت فلاحیاب ہی ہیں لیکن یہ مناخین تو اللہ کے نام سے بڑی کڑی کڑی فسمیں کھاتے ہیں اگر آپ ان کو حکم دیں تو یہ نکل کر آئیں گے میدان جہاد میں آپ کہیں ان سے کہ جتنی خسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت دور جانتے ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امان اللہ اور رسول کو فالو کرو لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو رسول کو اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا تم پر اپنی ذمہ داری باقی دا. لیکن اگر تم نے اس اسے اتباع کیا تو تم ہدایت راب ہوگی کیونکہ رسول پر تو سکھ کی ذمہ داری ہے دا. اللہ تمہیں سے ایمان والوں سے اور امال والوں سے امال صالح والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو زمین کے اندر اقدارات عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے پہلو کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور وہ ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے اور آج جو خوف کی حالت ہے ان کے لیے اس کو وہ امن کی حالت سے بدلے گا کب لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں دے یہ سورت جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں نرس کیا تھا بات پچھلے ہفتے درس ہوا نہیں تھا ہو گیا اس سے پہلے معاشرتی ہدایات پر مشتمل ہے اور بیچ میں یہ جملے مترجہ آ گیا تھا پوری ایک جو پرمینڈا مہم شروع کی گئی تھی پورا گوسن کے خلاف اور آپ کے اہل خانہ کے خلاف جناب اکشا کے خلاف اس کے پس منظرمی آیتیں ہیں تو یہ ساری بات تھی پھر یہ باعث تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی کائنات کی رونق خیر نور ہے زندگی کا جو بھی دریا بہ رہا ہے اور جو کچھ بھی زندگی کے ہنگامے ہیں سب اللّہ تعالیٰ کے طرف سے ہیں اور پھر یہ کہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مناسبوں کی چالوں کو ناکام فرمائے گا اور پھر آج کی آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو زمین میں جو ذات والے ہیں اللہ تعالی اور فضول کو فالو کرنے والے ہیں ان کو زمین میں اللّہ تعالیٰ اقتدار نہ فرمائے یہ سب چارے ناکام ہو جائیں گی تو بیچ کی ایک بات ہے اس کے بعد یہ صورت پھر وہیں سے جڑ جائے گی جہاں سے آرات شروع ہوئے گا ان کا مین نے اول اللہ رسول ہی مسلمانوں کی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ تو سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں سابق رنگ کی جماعت کی طرف اشارہ ہے منفرین کے مقابلے میں لیکن دراصل اشارہ اگر آپ دیکھیں تو بلکہ واضح ہے کہ سب سے پہلے عبر صدیق کی طرف اشارہ ہے معام ان کی بیٹی کا ہے جس کے پس منظر میں یہ سلط اتری ان کی بیٹی کو ان کے اہل خانہ کو بدنام کیا گیا ہے اس شخص کو جو عرب کے آبرو تھا اور جس کو عرب کے के عرب کے نصب پرکھنے کے لیے بلایا جاتا تھا خود اس کے نصب پر اس کے خاندان کے پیچھے اڑا لی گئی ہے لیکن ایک حرف شکایت ابو بکر الرزی کی فوٹو پر نہیں آیا کیونکہ حضور نے منع چلو. کوئی تفسرہ نہیں کوئی نہیں منافقین کے پروپینڈوں کے جواب میں کچھ نہیں آ جائے کچھ بات بھی ایک وقار کے ساتھ ہوٹوں کو سی لیا جناب عائشہ دیکھا جو ہے ڈھانچہ ہو کے رہ گئی تکیاں بھگوتی رہیں روتی رہیں صحت خراب ہوئی ان کی لیکن سب کچھ دل پہ لیا ایک لفظ ہوٹوں پہ نہ حضور کا اجازت نہیں تھی حضور پہ ایشا یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے اپنے گھر کی عزت اور آبرو پر حملہ برداشت کرنا سیریسلی ہے کہ اس کے آقا کا اس کے سردار کا ایسا حکم نہیں ابو پر صدیق اللہ کے لیے یہ آیت حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک طرح کا خراج تحسین ہے اس با... نام تو صدیق صدیقہ نہیں لیا گیا ہے بگر مسلمانوں کی بات تو ہے ایک تو منافق ہیں جو اس گھر کو بدنام کر رہے ہیں ایک مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے ہر چیز کو سر تسلیم خم کرتے ہیں پیچھے سے دیکھیں اوگر صدیق کا کردار حضی اللہ حضور اکوسلم نے عرب کے ماحول میں ایمان کا ایک کلمہ پیش کیا تو ظاہر ہے کہ سارا عرب مخالف تھا حضور اکبر وسلم کے جو گھر سے نکلنا بھی مشکل تھا آپ جانتے ہیں کہ سڑکوں پر آپ کے لیے کانٹے پتھر اور یہ سب اس کے بعد کرتے تھے کوڑا ابو صدیق بہت شریف اور موزود انسان تھے حضور کے بچپن کے دوست تھے چالیس سال حضور کے ساتھ گزارے تھے بہت دو سال بڑے تھے حضور سے سماجی رتبہ بھی بہت بلند تھا کمپیئر کریں تو بلند ترین رتبہ تھا حضور اور تاجر بھی تھے کپڑے کے تاجر تھے ایک رتبے والے شخص تھے ہر ایک نے انکار کر دیا اور تمام لوگوں نے جو ہے لوگ کی دعوت کو انکار کر دیا تو آگے بڑھیں حالانکہ حضور کے دوش بدول تھے زندگی کے ہر مرحلے میں لیکن جب رسالت کا دعوی کیا حضور نے تو پیچھے آگے کھڑے ہو گئے حضور. اور اس کے بعد سے پھر چھ مینا کا یہ جو کردار ہے جناب بغیر صدیت کی زندگی میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں اس وفا کی کوئی مثال پیش نہیں کر نے خود اچھا فرمایا کہ لوق تو خود تقریراً خالی لی غیر وبی الطخت وا بکر خلید اگر دنیا میں میں اللہ کی کسی بات کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر میرے دوست ان کو میں اپنا دوست مانتا شروع سے آخر تک یہ ان کی کردار کی جھلکیاں اگر تھوڑی سی میں آپ کو دکھا دوں ابر کی ایمان لائے حضور اللہ صاحب کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب سب کچھ نے شاور کیا حضور کے اوپر دولت بھی تمام صحاب کرام کی جو جماعت ہے وہ تو اس اعتبار سے یعنی ممتاز ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر دوسرے کو لوٹنا نہیں بلکہ خود لوٹ جانا کا کیا یہ لوگ جو ہے قربانی اور اثار کی اس منزل میں تھے کہ دریا کے کنارے پیاسے تڑپ کے مر سکتے تھے مگر ابھی ایمان کو اللہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح کے لوگ تھے یہ اور اس کے اندر بھی جو بحث سا... جو بغیر صدیت کے ذریعے جو روحیں آئی ہیں اسلام کی آغوش میں بڑی تعداد شروع میں تو اکی... اکیلے تھے نا برسدی غزل میں بعد میں ان کی دولت استعمال ہوئی غلام جتنے بھی تھے کتنی کنیزیں تھیں جو چاہتی تھی حضور اقدس کے پر ایمان لانا شروع ہی میں بلال حبشی بھی تھے ان میں لیکن غلام تھے غلاموں کو اجازت نہیں تھی اپنے آقاؤں کے خلاف اٹھنے کی تو بے در ایک اپنی شروع کر دی صدی غزل نے اور ساری دولت لٹا دی اور غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کر کر کے اسلام کے دائرے میں آنا شروع کیا کثیر تعداد میں جو دور میں غلام اور کنیز دائرہ اسلام میں آئی ہیں اور بوگی صدیق کی دولت کا بہت بڑا دخل ہے سب کچھ انہوں نے مالا دولت اپنا قربان کیا اس کے بعد سماجی ردعے سے بھی محروم ہوئے اس کے بعد یہاں تک بھی ہوا کہ ان کو مار مار مار مارا پیٹا گیا ان کی نوفل نے جو ہے اس بری طرح سے زروقوب کیا کہ جراحت کا نشانہ سدید کے بدن کے اوپر ہوئے اور اس کے بعد حضور کے پاس شکایت لے کر کے آئے اور ہمیشہ آپ نے یعنی یہ شہادت اپنے دوست کے لیے دی کہ میں نے زندگی میں دن و رات میں ہمیشہ ان کو دیکھا ہے حضور سے اجازت مانگنے کے لیے آئے کہ حضور اب یہاں پر مجھے جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے میں وزن چھوڑنے کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں آپ سے تو حضور مسلم نے جو ہے حفشے جانے کی اجازت دی زمین تلوار کی دھار بن گئی ان کے لیے لیکن ماتھے پر خوف کی کوئی شکن نہیں تھی ہجرت حفظہ کی اجازت ملی ان کو سب کچھ چھوڑ کر کہ ودن کی ودن دھول مٹی چھوڑ کر اللہ کی رضا مل جائے تو کوئی مہنگا سوجا نہیں تھا ان کے لیے خود نے اجازت دی جانے کے لیے تیار ہوئے ابن دوبنا نے روک لیا اور کہا کہ آپ کے جانے کے بعد تو مکھی کی گلیاں سنی ہو جائیں گی یہاں سے مہمان نواز غلاموں کو آزاد کرنے والا اور ایک م... یعنی کہ کردار کی چھاؤں ختم ہو جائے گی رکے اور رکنے کے بعد لیکن اس نے یہ لگائی اپنے گھر میں پرانی کریم پڑھنا شروع کیا اور سوریا کسن کا پرچار تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا میں لے تو آیا ہوں مگر یہ نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں کیونکہ جس شخص کا دامن تھاما ہے اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد اور ہر قربانی دینا گوارہ کیا جس کے لیے تو یہ تمہارے شرائط نامی پہ نہیں رہ سکتا میں یہاں شاید واپس کرتے دوں گی میرے لیے اللہ کے رس اللہ مطلب اس کے اللہ کا رسا سہارا کافی ہے میرے لیے اس کے بعد ایک پوری دولت بھی قربان کی اپنی بیٹی بھی حضرت وسلم سے شادی کی چھوٹی سی بالکل عمر میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے ان کا اپنا فرقار بنایا یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں لکھی کسی کے حصے میں نہیں آئی مور فاروق اللہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف دو نیکیاں مل جائیں اوبکر کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی تو میں زندگی بھر قربان کرنے کو تیار ہوں ان کے اوپر رات کی نیکی تو یہ ہے کہ انہوں نے اس رات جب حضور دشمنوں کے نرغے میں تھے تو اپنے کاندوں پر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں کا سفر کرایا ان کے پیر کے تلوے زخمی ہو گئے لیکن حضور کو بچا کے لے گئے اور دن کی نیکی وہ ہے کہ جب حضور کی آنکھیں بند ہوئی اسلام کو جو ہے خطرہ لاحق ہوا کہ اسلام کا یہ نظام ختم ہو جائے گا تو وہ صدیق تھے جو اپنے ناتمہ جسم کے ساتھ آگے بڑھے اور ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی اور اسلام کو پھر قائم کر دیا اسی جگہ جہاں لا رسول چھوڑ کر گئے تھے تو یہ ایک رات اور ایک دن کی نیکی ایسی ہے اس کو میں اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں عمر فاروق اللہ علیہ نے کہا ہجرت کے موقع پر حضور تشریف لائے اور بکر مجھے اجازت مل گئی ہے جانے کی سب سے بعد میں گئے اضو سارے صحابہ کے چلے گئے تھے تو پرشا کو آواز مر کیا کہ یارس اللہ مجھے بھی جانے کی سالت ملے گی تو اب گھر میں تم ضرور جاؤ گی میرے گھر بکر اپنا مال و دولت تو جو کچھ بھی تھا بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ ان دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر کے رات میں نکلے جانے کے بعد کس طرح سے وہ دن شبروز گزرے غار سور میں تین دن چھپے رہے حضور کے ساتھ چھپنے کے بعد وہاں اندر گھسے سارے غار کو صاف کیا خادم کی طرح سے حضور تشریف رکھیں اپنے اوپر اٹھا کے لے گئے پھر سارا غار کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد اپنے کرتے کی دھجیاں پھاڑ پھاڑ کے جو ہے پتھروں کے سوراخوں میں گھسیڑی کی کوئی موضی کیڑا حضور کو تکلیف نہ پہنچائے اور پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا رکھنے کے بعد گود میں حضور قسم کو لٹا لیا کائنات کی سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کی تھی بدبخار نے اس سے محروم ہونا گوارا کیا لیکن وہ سادہ توبک داموں کے حصے میں آئی ایس خوش قدری کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اب اس کے بعد کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تو حضور جاگ نہ جائیں اس لیے حرکت تک نہیں کی کہ حضور کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے اپنی جان سے گزر جائیں چاہے لیکن حضور کی نیند میں خلل نہیں پڑنا چاہیے لیکن چھدت تکلیف سے آنکھوں سے آنسو بہے حضور کے چہرے پر گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی اب ان آنکھوں کی قیمت کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے سمندروں کو منتھن کریں اور اس میں سے بھی ایسا موتی پیدا نہیں کر سکتے آپ اور وہ دھجیاں جو بکر اس میں سوراخوں میں ان دھجیوں کی ایک ایک تار آج سورج کی ساری قدموں سے زیادہ قیمت کی اگر آپ غور کریں ایک ترازو میں آپ رکھ دیں ان جیب و گراواہوں کو پھٹے ہوئے کپڑوں کو اور ایک ترازو میں رکھ دیں ساری کھچائیں سارے چاند سے دارے دنیا کے تو اس کا, اس کا برابر نہیں ہو سکتا ہوں. پھر وہاں سے وارس اور سے نکلے کس طرح سے کہا کہ حضور یہ کفار چلے آئے دیکھ لیں گے ہمیں یہ ہمیں آپ کے اوپر نظر ڈال لی آپ دیکھیں وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں اور ساری جائیداد کو چھوڑتے وقت ذرا بھی خوف نہیں کھایا میں نے کہا نا تلوار کی دھار بن گئی زمین مگر ماتھے کی شکن نہیں آئی جس کی شخص کے اوپر لیکن جب حضور کو خطرے میں دیکھا تو کتنا خوف حضور یہ کہیں دیکھ لے گھر چھوڑتے وقت کوئی خوف نہیں تھا جان پہ بیت گئی تو کوئی خوف نہیں تھا بھی بچوں کو چھوڑائے تو کوئی خوف نہیں تھا لیکن حضور کو کہیں دیکھنے لیں کہ میرے حضور خطرے پڑ جائیں لیکن حضور مسکرا کے کہا کہ وہ بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے کیا ہمارے ساتھ تو اللہ ہے لا حضن اللہ مانا یہ قافلہ حق جو دو آدمیوں پہ مشتمل تھا اور تیسرا جس کا اللہ تھا بسانی یقور صاحب حضر ان اللہ معنیٰ گھبراؤ نہیں وہ بکر اللہ ہمارے ساتھ بیگار کردار کا یہ نظارہ جو بکر سے دیا تو دیکھا پھر وہاں سے نکلے نکلنے کے بعد سفر کر رہے ہیں تو سوراخا ابن جاشم پیچھا کر رہا ہے دو سو اونٹوں کا لالچ ہے حضور مسکراتے ہیں سوراخہ گر جاتا ہے ابکر لکھ کے دو اس کو امان نامہ تحریر کہتا ہے حضور جب آپ لوٹ کے آئیں گے تو آپ مجھے لکھ کے دیں کہ آپ لوٹ کے آئیں گے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا جائے تو حضور ابر حکومت دیتے ہیں اس کو لکھ کے دے دو کہ اس کو امان دی جائے گی اور سوراخہ عجیب وقت ہوگا جب کسرا کے گنگن رہا تو من پھر وہاں پہنچتے ہیں مدینہ اس حال میں کہ ابوبک صدیق اور حضور صلی اللہ اکوسلم جو ہے اٹھ پر رہی ہیں لوگ پہچان بھی نہیں پاتے دونوں سندھ رسیدہ ہیں دونوں ایک, ایک ہی عمر میں ہیں دونوں پر جو ہے بڑھاپے کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ کون آقا ہے کون غلام عبو بکر آگے بڑھ کے اپنی چادر حضور کے چہرے پہ پھیلا دیتے ہیں کہ دھوپ آپ کے چہرے میں نہ پڑ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام ہے اور یہ آکا ہے چادر پہچان کراتی ہے اور اس ساری دنیا سے منہ موڑ کے حضور کے چہرے کی فکر ہے کہ دھوپ نہ پڑ جائے کہیں حضور کے اوپر کہ اس چہرے کے خاطر تو اس ساری دنیا سے منہ موڑ سکتے پوری زندگی مسجد نبوی بننے کی بات آتی ہے دونوں جو یتیم بچے کہتے ہیں یہ زمین ہماری لے لیجیے اسے مسجد بنا لیجیے حضور کہتے ہیں نہیں ہم بچوں کی زمین نہیں لیں گے ابو بکر فوراً اپنی دولت خارج کر ہیں زمین خریدتے مسجد نبوی پہلی مسجد اسلام کی جو ہے کہ دنیا کی ساری مسجد اس کی بیٹیاں ہیں وہ بنتی ہے ہر موقعے پہ ابر کردار آپ دیکھیں جنگ بدر ہے اگلے سال گفار آئے گیر لیا حضور خزر وسلم جو ہے ایک جھوپڑی میں دعا فرما رہے ہیں ابکر صدیق اللہ جو ہے بار بار تڑب تڑب تڑب دو دعا مانگ رہے ہیں میدان جنگ میں پہ ابکر صدیق رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اتنا نہ روئیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد نہیں فرمائے گا پھر جب جنگ چھڑتی ہے تو ایک طرف تو تلواروں کی جنکار میں ہے خون کے میں ہے ادھر, اُدھر ہے اور ایک طرف حضور کی فکر لگی ہوئی ہے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر پلٹ کے آتے ہیں کپار میں ٹوٹ پڑتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں حضور اکیلے ہیں ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر اسی میں دیکھتے ہیں میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے کہ حضور کی چادر گر گئی ہے تو جیسے زمین آسمان گر گئے بھاگ چلے چادر حضور کی شانوں کے اوپر ڈالی حضور سر تو اٹھائیے سر تو اٹھائیے حضور فرمائے اللہ اگر آج یہ لوگ جن کو میں نے تیرہ سال کی محنت میں تیار کیا ہے اگر یہ چمن آج گیا تو کون ہوگا دنیا میں تیرے نام کو سبرند کرنے والا وہ زیادہ ڈالتے کہتے ہیں حضور سر اٹھائیے اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے نہیں فرمائے گا پھر وہ حد میں جب اگلے سال حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں زخمی خون میں کیا بیت گئی ہو اس جیس کے دل پر جس شخص کو جو ہے اس غار میں وہ ذرا سی اذیت برداشت نہیں کر سکتے تھے جس کے لیے جو ہے کپڑے کی دھجیاں پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں گھسائی تھیں جب اس کو زخمی اور چور دیکھا ہوگا زخموں سے تو دل پہ کیا گزر گئی ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جس کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا لیکن حضور حکم دیتے ہیں کہ بکر یہ کفار جو ہے مسلمانوں کو شہید کر کے زخمی کر کے بھاگ ان کا پیچھا کرنا ہے تو اسی چور حالت میں آٹھ میل تک ہمراس تک پیچھا کر کے اسی حالت میں گئے یعنی کہ زندگی ہے پوری اور اس کے بعد پھر تبوک میں جب حضور جا رہے ہیں میرے فاروق اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ اسرت کا زمانہ ہے تیس ہزار کا لشکر تیار کرنا ہے آج تو ابوکر کو شکست دے دوں گا میرے پاس بہت مالا دولت ہے کبھی ابو وقت کو زندگی پر ارمان رہا کہ نیکی کے معاملے میں شکص دے دوں آج تو دے دوں گا میں ابو وقت کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس بہت کچھ ہے آج اور لے کر چلے آئے سامان کا ایک ڈھیر حضور کی خدمت میں تبو کی جنگ میں میرے لیے میری طرف سے حاضر ہے ایک سامان ابر کیا لائیں گے میرے مقابلے میں آج کیا لیا تم حضور اسلام جو ہے میرے لیے میرے بال بچوں کے برابر ہی ہے سے کم نہیں ہے اس لیے میں نے ایک حصہ بال بچوں کے لیے اور ایک حصہ اسلام کو پیش کر دیا ہے اوبر سے پوچھتے ابر تم کیا لائے تو گھر کے ٹوٹے پوٹے سامان چولا اور چمٹا تک موجود ہے اس میں کہ حضور تم کیا, کیا لائے؟ کہ حضور جو بھی تھا گھر میں سہ لے ہے اور پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ حضور اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑایا امر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جانا کہ میں اوپر کو کبھی شکست نہیں دے سکتا نیکی میں نیکی کے معاملے میں ان کو کبھی ہرا نہیں سکتا یہ غزل بین مستلق بیٹی کے اوپر جو ہے الزام لگا وہ غیر دہمیت میں مر جانے والے لوگ جو کسی دبے کو برداشت نہیں کرتے تھے ان پہ الزام لگانے والے کون تھے خود وہ جو بکر صدیق کے روپے پیسوں پہ پل رہے تھے بچپن سے مستاہب نے اساسا ہمنا جن ہم ملتے جوش مستاہب نے سا خرچہ ابکر صدیق برداشت کرتے تھے کیسے کتنے لوگ تھے ان کے خرچے برداشت کرتے تھے پورا گھر کا ٹوٹل خرچ برداشت کرتے تھے بچپن سے پال کے آئے تھے اور وہی الزام لگانے میں پیش پیش تھے. بہت بڑا دل چاہیے جس شخص کو پال دیا پالا ہو زندگی بھر اور وہ شخص بدنام کر رہا ہے پورے میں اور عائشہ دیگر پہ کیچڑ اچھال رہا ہے ایک کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں وقت دیا کچھ نہیں بیٹی رو رہی ہے گھر میں تڑپ رہی ہے آنسو سے بھگولیا ہے تھکیا بستر عزت و آبرو کلیجے چھلنی ہو گئے الزامات سے لیکن نہیں اس کے بعد جب عائشہ کی برات نازل ہوئی اسی تورے نور میں تو توبے ستر نے کہا کہ اب میں مستا ابن اساسا کا نقہ بند کر دوں گا ان کا خرچہ کیونکہ انہوں نے میرے گھر پہ کیچڑ اچھا لی ہے تو قرآن کریم کہ وہ آئے جو آپ نے پچھلی بار سنی تھی نازل ہوئی اللہ تحبور اللہ کیوں؟, کیوں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے تو جن کو اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ اللہ کے گناہ معاف کرے وہ دوسروں کے کی گناہ کیوں معاف نہیں کرے کیا تمہیں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ تمہاری خدائیں معاف کرے تو تم سے دوسرے، تم دوسروں کی خدائیں معاف نہیں کرو گے کیا تو اب اسدی نے فوراً کہا کہ بلا نا نحبا ربنا قسم خدا کی نہیں اے اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تو میری بدما اور پھر اسی طرح سے مستعف نے نقا اور خاص خرچ دیتے رہے نہیں کوئی بات ہی نہیں کیونکہ حضور کا حکم تھا تو اللہ تعالی فرمایا ہے مسلمانوں کے شانت تو یہ ہے کہ بس وہ تو یوں کہتے ہیں کہ بسر و چشم سمینا وعدانا دل کے جذبات اور حضرتیں اور جو کچھ بھی ہے انتقامی جذبات جس کو سوچتے نہیں ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان جن کے سارے جذبے یک رخے ہوتے ہیں اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے بارہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ کامیابی کا جو مطلب ہے وہ اور اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے تو بڑے وسیع مفہوم میں لیتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی فرمانا لیکن اصل شہ تو یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ تقوا کا لفظ بول کے مراد کیا لیتا ہے جو تقوا کی رویش اختیار کریں وہ کامیاب ہوں گے تقوا کیا چیز ہے میں آج کے دس کو جو ہے اسی لفظ کی رشی بھی مرکوز کرنا چاہتا ہوں تقوا کے معنی کیا ہے اور خاص طور آج کے کانٹیکسٹ میں مسلمان کامیاب ہوں گے ایمان والے کامیاب ہوں گے کہاں پھٹ تو رہے ہیں علاقے میں بری طرح سے پھٹ رہے ہیں میں پھٹ گئے ہر جگہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں مسلمان جو ہے روتے ہی چلے آ رہے ہیں دنیا میں سوائے مسلمانوں کی پیڑنے اور مرنے کے لیے کوئی رہا نہیں ہے کیا بش کو بھی جب کبھی خیال آتا ہے تو کبھی افغانستان کو پیٹتا ہے کبھی سردان کو پیٹتا ہے کبھی عراق کو سے مسلم ملک ہی ملتے ہیں اور کوئی نہیں ملتا یہی کام اس کے ذمہ ہے بس بیٹھا ہوا کہ وہ دنیا میں یہی کرتا رہتا ہے کہ اس مسلمان ملک کو ختم کرنا ہے اس, اس, اس کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے کون سی کامیابی ہے وہ جو ہمیں نہیں مل رہی تو اس کا جواب ہمارے عام مسلمان یہ دے دیں کہ اصل میں مسلمانوں نے عمل چھوڑ دیا ہے تقواہ میں نہیں رہے نماز پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ بحث کریں منڈے پہ بیٹھ کے یہ کام ہے مسلمانوں کے ذمہ یعنی یا تو اقوام متحدہ کرے یا اللہ تعالیٰ کرے ہم تو صرف تبصرہ کرنے کے لیے یہ جو ذہن ہے نہ ہمارا تقوا کی روش کیا ہے جس کو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اس سے کامیاب ہوتے ہیں لوگ اس کی کئی بات کر چکا ہوں میں قرآن کریم نے فلبا وحین الباس اُلا کے لدین صدقو کے حمل متقو قرآن کریم نے کہا یہ ہے تقوی والے آخر میں کہا و صابرین فلباس ہر جنگ میں ہر آفت میں جمنے والے لوگ ہیباس جب جنگ گرم ہو تو آگے بڑھنے کے حوصلے سے اس کو سینے پہ لینے والے لوگ یہی ہیں متقی اخواہ جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام نہیں ہے نماز پڑھنی چھوڑ دی مسلمانوں نے یا مسجد جانا چھوڑ دیا تو اس لیے پٹ رہے ہیں راخ میں یہ کوئی لازک نہیں ہے یہ تو امریکہ کا پلانٹ کیا ہوا جملہ ہے ہم لوگوں یہ تو ہماری دشمن طاقتوں کا پلانٹ کیا ہوا جملہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے لیکن ایک مختصر طور سے پچھلی میں اللہ کے رسول وسلم نے ہم سے جو کچھ کہا تھا یہ تقوی کی وہ پوری تشریف نماز بھی یقیناً واقعہ مسلطب سے کہا تھا بلمون نبیادو و, و, و, و صابری تخوہ نام ہے اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اور وہ سارا پروگرام جو اللہ نے دیا ہے اس پورے پروگرام کو فالو کرنے کا نام ہے تخوہ لیکن ہم نے کیا کیا آج یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے دشمن ہے کہ جو تحریک اسلامی اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ سے امریکہ دشمن ہماری دشمن ہماری ایسا نہیں ہے وہ اس لیے ہمارے دشمن نہیں ہے وہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے صاحب کرام کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ایک ہزار سال تک دیوار سے لگا کے رکھا ساری دنیا کو وہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے رسول کا اسوا ہے وہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے قرآن کی آیتیں ہیں کہ ان کے سامنے حضور کی حدیثیں ہیں وہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں آج کی کسی اس پہ تحریک اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوری ہسٹری پوری تاریخ ان کے سامنے ہے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں دارخ اسلام دوہرائے نہیں اور پھر وہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے پاس یورینیم ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول ہے کہ ہمارے پاس سونا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہری بری فضائی راستے ہیں اس کا انہیں لالچ ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کو بچانے کی طاقت نہیں ہے یہ اپنا سونا بچا نہیں سکتے یہ اپنا یورینیم بچا نہیں سکتے یہ اپنے فضائی راستے بچا نہیں سکتے یہ اپنا پیٹرول بچا نہیں سکتے یہ بھی وہ جانتے ہیں اس لیے اس لیے اور چھننے کی ہمت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہم ان ہاتھوں سے صرف دعا ہی مانتے رہے ہیں اور وہ اس دوران تیاری کرتے رہے انہیں اس لیے پیدا ہونے کی ذمہ داری اس تصور مذہب پر ہے جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کے بڑھنے کو دنیا داری سمجھا اور انہیں بٹھا دیا مسجد کے آگن میں اور انہوں نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا اس طرح سے اس کو دنیا داری کہ کہہ سب کو دشمن دلا دیا وہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوا جس نے اس سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا کا علم حاصل کیا اور پڑھا لکھا وہ ہوا جس نے صرف کنویں کے ڈول سیکھے جہاں انہیں موقع ملا انہیں پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تو آج جس اپنی کمزوری کے وجہ سے ہم اس نتیجے کو پہنچے آج پھر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پھر وہی کام کرو یعنی تم بھی جا کے بیٹھ جاؤ اسی میں اندر کا ہو تم اور ہمارا سڑکوں پہ قبضہ رہنے دو تو یہ تو امریکہ کا پلانٹ کیا ہوا جملہ یعنی جو ہماری مرض تھا اسی کو ہماری دوا بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دن دیکھا اسی کو ہماری دعا بنا کے پیش کریں یہ تو جیسے ٹیپو سلطان کی فوج میں یہ جعفر میں صادق تھے کہ وہ ساری توپوں میں جا کے پانی ڈال دیا کرتے تھے توپے فائر نہیں کرتی تھیں تو یہ ہماری بارود کو گھیلا کرنے والے لوگ ہیں اسی لیے تو یہ امریکہ کو امریکہ جیسی طاقتوں کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں پرانی مذہبیت والے لوگ بہت پسند ہیں ان کو بہت غزل چشم کہا ہے اور جو ان کی سازشوں کو سمجھتے ہیں اور جو کو پوائنٹ آؤٹ وہ ان لگتے ہیں. اسی لیے تو کیونکہ تو بارود گلی کرنے والے پسند ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے غلط فہمی نہیں ہو آپ کو دعا کی اپیل ہوئی ہے آج ساری اس میں کہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے بے صف آج تک ویسے یہ نہیں آتا کہ دعا کے اپیل کا مطلب کیا ہوتا ہے دعا تو ایک جذبہ ہے ہمارے دل کی طرف ہے جو ہماری ہانٹ پہ دعا بن کے ہماری آنکھوں آنسو بن کے اپنے آپ بات کی اس کے کوئی اور اگر کوئی چڑپ نہیں ہے ہمارے دل میں جو ہمارے ہونٹ پہ لفظ بن کے اور ہماری آنکھ میں آنسو بن کے نہیں آ سکتی تو اس کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ مانگو بھائی مانگو اللہ میاں کو یاد دلاؤ اللہ کو چڑھاؤ ہم دکھاؤ کھلاؤ اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو بھولی بیٹھے ہیں کچھ پتا ہی نہیں ریمائنڈ کراؤ اللہ کو یہ مطلب نہیں ہے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کو ریمائنڈ کرانا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اے اللہ بدکار ہیں مگر غدار نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جزبے میں شریک ہیں ہم اس ملت کا فرد سمجھتے ہیں خود کو ان کے دکھ سکھ میں شریک ہیں ہم انہیں چبن ہوتی ہے تو ہماری آنکھ میں آنسو آتا ہے اے اللہ صرف یہ مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں ہم نے کہا یہ فرما اور بھاپے امریکہ کا بڑا غرق ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کب کیا کرنا ہے اور کسی ساتھ کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ اصول اور حکمتیں اس کی ممتعین ہیں <سؤال> ونوں کے حق میں جو فیصلے ہوئی اتنا تشریح کی ہے تقوا کی وہی تو ہمیں مس کر رہی ہے اسی نے ہمیں دنیا سے نکال کے پھینک دیا اسی نے دنیا شیطان کے ہاتھ میں دے دی اسی تشریح نے اور آج وہ اس قابل ہو گیا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کب جائیں کب نہ جائیں یہ بھی اسی کی اجازت سے منحصر ہے اب وہ اس قابل ہو گیا ہماری اس غلط تشریح کے وجہ سے یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی ممبلی سی چیز نہیں کہ اس کا, کا دماغ خراب ہوا ہے اور اس نے جو ہے کر دیا ہے جو حدیث ہے خود نے شاید فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں تمہارے اوپر جب دنیا کی ساری قومیں اس طرح سے دعوت دیں گی کیا ہو تم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو جیسے دسترخوان بھی لوگ بلاتے ہیں کہ لوگ یہ پلیٹ اور چکھو وہ پلیٹ اور چکھو یہ افغانستان چکھ لو وہ دنیا تمہیں آواز دے گی کہ آؤ ٹوٹ پڑو صحابہ گرام نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم خلیل ہوں گے اس دن تعداد ہماری کم ہوگی آپ نے فرمایا تعداد تمہاری بہت ہوگی ولیکن بلاکنگ کا وہ سائز لیکن تم لوگ سمندر کا کوڑا بن جاؤ گے اور کوڑا چڑوں لاکھوں ٹن بھی کیوں نہ ہو اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی کوڑا صرف موجوں کے ساتھ بہتا ہے صاحب گرام نے کیا کہ یارس اللہ ایسا کیوں ہوگا وجہ کیا ہوگی اس کی آپ نے فرمایا ابو دنیا میں کرا الموت تمہیں لالچ ہو جائے گا دنیا کی چیزوں کا ایش و آرام کا اور موت سے تمہیں ڈر لگنے لگے گا تو دنیا میں تمہاری ہیبت نہیں رہے گی لالچ یہ لالچ ہی تو ہے یہ لالچ ہی تو ہے کہ آج یہ دنیا کے سامنے صورتحال ہے میوزا آج کے علاقے پر اس میں کہہ رہا ہوں میں پس منظر میں اس سے پہلے انہوں نے عراق کو افغانستان کو خون میں نہلا دیا سوڈان کو نہلا دیا افغانستان کو پورے کو تباہ کر دیا کتنے لوگ یہ لوگ دنیا میں امن کے کبوتر اڑاتے ہیں یہ لوگ اور دوسروں کو دہشت گرد کہتے ہیں یہ لوگ مسلمان دہشت گرد ہیں ان کے ہاں آتکوادی ہیں مسلمان ایک آدمی کے ایک دو آدمی قتل ہو جائے کسی وجہ سے تو یہ لوگ قتل کا مقدمہ چلاتے ہیں اس کے اوپر اور آتکواد کا الزام لگاتے ہیں لیکن وہاں لاکھوں انسانوں کے بیٹھ کے قتل کے منصوبے بنتے ہیں تو وہ عمل کے پیامبر کہلاتے ہیں بولو نہ کوئی اصول نہ کوئی قانون کچھ نہیں ہوتا پورے ملک کو قتل کر دیں یہ تو انہیں کوئی قاتل نہیں کہہ سکتا سارے سب مل کر کے یہ اسلحہ کے تاجر جو ہیں یہ سب مل کے مسلمانوں کو مل کے قتل کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو قاتل نہیں کہے گا اور مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ یہ قتل ہو جاتے ہیں شاعر کا شہر ہے کہ قتل کیوں ہو گئے ہم پہ الزام ہے قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا اب وکیلوں میں یہ بحث ہونے کو ہے یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی یہ جو خنجر میں ہلکا زخم آ گیا اس کا تاوان کسے سے لیا جائے گا یہ ہمیں سبق سے بات سکھا رہے ہیں من پسندی کے اور یہ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں قتل کر رہے ہیں اور ظلم اور آج مسلمانوں میں دنیا کے چھپن ساٹھ کتنی بھی تعدادگی لوگ اتنی طاقت نہیں ہے جو امریکہ کو خراش بھی دے سکیں کیونکہ ہمیں دو مانگنے سے فرصت نہیں ہے نا ہم بھی نہیں کر سکتے سب مل کے ساری دنیا کے مسلم دنیا اگر اپنے جہاز اکٹھے کر لے فوجی جہاز سب ملا کر بھی مجموعی تو امریکہ کے فوجی اڈے اس سے کہیں جانا ہے کیا کر سکتے ہیں اس کا جبکہ آپس میں حال یہ ہے کہ جہاں ان کے بچے عصمتیں لوٹ رہی ہیں بچیوں کی اور جہاں ان کے بچے بلک بلک کے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے لاکھوں بچے بوکے مر رہے ہیں وہاں پڑوس میں پانچ پانچ سو بیویوں کے ساتھ ایسے میں آ رہے ہیں لوگ جسمین کے لاک رسول نے کہا تھا کہ یہاں یہود نسارہ کے پیر نہ رکھنے دینا وہاں دند دا رہی ہیں ننگی حسین امریکہ کی وہ کھانے کابا جو ہمارا دل ہے وہ مدینے منورہ جو ہماری دھڑکن ہے اس کے آس پاس یہودی عیسائی گھوم رہے ہیں جس کے لا کے رسول وسیعت کر کے گئے تھے آج صورتحال یہ ہے اور صرف اس لیے اپنے ایک برادر ملک کو قتل کرا رہے ہیں کہ کہیں ان کے عیش و ویشت میں اور داجودہ میں پھنسنے پڑ جائے یہی تو ہے وہ لالچ ہو جائے گا تمہیں اللہ رسول نے فرمایا تو یہ جی تمہاری کوئی طاقت نہیں رہے گی تمہیں لالچ ہو جائے گا اس یہ تو ہے یہ کویت بہادر جو اپنے پورا ملک دیے کہ ہے انہیں معلوم ہے کیا کہ وہ بڑا ام... یعنی بڑا دیالو ہے امریکہ بڑا رحم دل ہے دنیا میں جو ہے امریکہ برمانے تقسیم کرتا ہے وہ تو بیٹھا ہوا بس یہ تو سوچتا رہتا ہے بیٹھ کر کہ, کے کہ آج اس ملک کو قتل کرنا ہے آج اس ملک کو قتل کرنا ہے اور اس کے اوپر الزام لگانا ہے دہشت گردی کا اس پہ لگانا, لگانا ہے اس پہ لگانا ہے کتنے بچے رو, رو, روئیں گے کتنے گھروں میں اندھیرا ہو جائے گا کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی کتنوں کی جوانی سلک, سلک کے ختم ہو جائے گی کتنے گھروں کے برباد ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے لاکھوں لیکن جن سنگ دلوں کو یہ خیال نہیں آتا وہ ہمیں امن کے سبق پڑھاتے ہیں امن کا سبق پڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جن لوگوں نے سبق پڑھائے وہ یہی تھے بنا میں تخوا کہ حیدرم ضعیفی کی سزا مر مرغے مفاجات تقدیر کے قاضی کا یہ فدوہ عدل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات جب اقوام متحدہ قائم ہوئی تھی تو اس ٹائم انیس میں اڑتالیس لیگ آف نیشن قائم ہوئی تھی لیگ آف نیشن کے بعد یہ یو ای کام ہوئی تو علامہ اقبال الحمد للہ علیہ نے جو ایک شیر کہا تھا میں نظیم بیش ندانم کے کفن دوزے چند بہر تفریح میں صاحب تھا میں تصے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی قبریں کھسوٹنے کے لیے کفن چوروں نے ایک انجمن بنائی ہے کہ کون سی قبر تجھے کھسیٹنی ہے کون سی مجھے... کفن تجھے کھینچنا ہے کون سی کفن مجھے کھینچنا ہے آج جس یونین کے اوپر آپ بہت تبصرے کرتے ہیں نا کہ اس نے یہ پاس کر دیا وہ پاس کر دیا اس کو روٹی کھلاتا ہے امریکہ اور برطانیہ اور کوئی بھی کتا اپنے مالک پہ نہیں بھوکا کرتا اگر ہوتا ہے تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ٹرانسپیرنسی کوئی سازش ہوتی ہے دنیا میں جو لوگ جو دوسرے کے آشرے پہ جیتے ہیں ان کے پاس سوائے آنسو بہانے کے موڈے پر دبشرہ کرنے کے اور دعا مانگنے کے علاوہ کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی ہے یا لمبیاں پہ ڈالتے ہیں یا ادھر ادھر اس کی جواب تلاش کرتے ہیں یہ تو پوری ایک سازش ہے بہت بڑی یہ ماحولی بات نہیں ہے انہیں یورینیم چھیننا تھا جس کا افغانستان کے اندر ڈھیر ہے بہانہ بنا کے انہوں نے افغانستان کو قبضہ کر لیا اپنا آپ کو پیٹرول دی ان کو پیٹرول چھیننا تھا اب وہ عراق کو چھین لیں گے اس کے بعد ان کو سونا چھیننا ہے وہ سعودی عرب کو چھین لیں گے اس کے بعد ان کو بم چھیننا ہے وہ پاکستان کو چھین لیں گے وہ بھی یہ نہیں سمجھے حضرت کہ میں محفوظ رہوں گا آج جو غداری مسلمان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں ان کے مقابلے میں تو ہماری بھارتی حکومت زیادہ بہتر موقع اپنائے اپنا چاہے تیل کے لالچ میں ہو لیکن زیادہ بہتر موقع اپنائے ہوئے لیکن ہمارے اپنے بھائی ہوئے نے خلیل جبران نے کہا کہاڑی اس نسخن. وقت تک لکڑی کو نہیں کاٹ سکتی جب تک آپ اس میں لکڑی کا دستہ نہ ڈالیں نہیں کہاڑی لکڑی کو کاٹتی ضرور ہے پہلے اس میں لکڑی کا دستہ ڈالنا پڑتا ہے جب تک اپنی ہی رداری نہ کریں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے پچاس ہفتے کا چانچی یہ ہو رہا ہے لیکن کوئی بچے گا نہیں ٹرکی جس کے سامنے پاس راستے ہیں بحری فضائی فوجی یہ سب لسٹ پر ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہوگا یہ اور اس کے بعد ٹارگٹ پوائنٹ تو موجود ہے ہی انہیں جہاں بھی جس ملک کو یور بات کرنا ہوگا وہ کہہ دیں گے یہاں پہ یہ والا آتھی موجود ہے وہاں والا موجود ہے وہ جون کے بنائے ہوئے ٹارگیٹ پوائنٹ ہے وہ ہو جائے گا ایک گیم پلان ہے بہت بڑا لیکن اس کے لیے دوسرے کو دوش دینا غلط ہے اپنی غلطی کی سزا ڈہل گارنے کے لیے کہا اگر کوئی میرے تھپڑ مارتا ہے تو مجھے کبھی تھپڑ مارنے والے پہ گسا نہیں آتا بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے بہت سے آدمیوں میں اکیلے اس نے میرے ہی تھپڑ کیوں ایسی کیا بات تھی کہ اس کے ابراہ بھی مار سکتا تھا تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے میں مجھ میں کیا غلط میں نے کیا کیا, مجھ میں کیا کمزوری ہے یہ سوچنا چاہیے ہم نے کیا, کیا تو کیا کمزوری ہے کمزوری کی جو تشخیص ہمیں بتائی جاتی ہے وہ نہیں ہے بے شک مسلمانوں کا اللہ سے جڑنا یہ بنیادی جو ضرورت ہے اور جب تک ہم اسلام سے محبت نہیں کریں گے اسلام کے جان دینے کا حوصلہ کہاں سے لائیں گے اسلام اور مسلمانوں سے ہم سے محبت نہیں کریں گے بنیادی چیز وہی ہے لیکن اس کے لیے وہ وسیلہ نہیں ہے ذریعہ نہیں ہے وہ انسپریشن وہ ضرور ہے اس کے طریقے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں اور جو پورے موجود ہیں مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کر کے محض عیش و عشرت اور تعیش کی زندگی اپنا ہی ہے بنیادی وجہ یہ ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ایک منفرد یعنی مثبت سوچ ہونی چاہیے تھی جو اللہ رسول کی دیوی سوچ ہے جو ان کا طریقہ تھا جو ان کی سیرت میں رہنمائی روشنی ہمارے لیے اس کو نہیں اپنایا مسلمانوں نے چاچا یہ ہوا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج وہ خود ہی جج ہیں خود ہی منصب ہیں خود ہی قاضی ہیں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں خود ہی فیضلہ کر لیتے ہیں یہ آتکوادی ہے پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس وقت حملہ کرنا ہے پھر اس کے بعد خود ہی ان کے لوگ رونے بھی لگتے ہیں اسوئی بہن لگتے ہیں پوپال صاحب نے آج فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس ظلم کے لیے مشق معاف نہیں کرے گا یعنی دشمنوں تک کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ظلم ہے ظلم ظلم ہو رہا ہے ظلم ہے لیکن یہ کہ صرف یہی یہ کیمسٹری خوش ہو جاتے ہیں ہم ڈیمانسٹریشن شائع کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیے ہمارے اوپر جو ہے کتر رو کتنا ماتم کر رہے ہیں ہماری حالت کے اوپر دیکھیے یہ بھی رویا کہ وہ بھی رویا کہ وہاں بھی شور مچ رہا ہے اس بیمار ذہنی کی کل حد ہے کہ ہم خود بھی مرضیاں پڑھنے کے عادی ہیں اور دوسرے جب ہمارا مرضی گاتے گا ہیں تو ہم خوش رو کے چھاپتے ہیں ان اخباروں میں کہ وہ بھی ہمارا مرضی گا رہے وہ بھی ہمارا گرسیا گا رہا ہے. ہمارا کفن کتنا شاندار سل رہا ہے دیکھیے ہم ضرور گئے ہیں لیکن کفن کتنا بڑھیا ہے ہمارا چاہے اپنے ہاتھ سے سی رہے ہوں اپنا کفن اپنی سوئی سے سی ہوں اپنا کفن لیکن ہم اس پہ فرق کرتے ہیں نہیں مرتے کہ مر گئے تو کیا ہوا کفن تو بڑھیا ہے رونے والے اتنے ہیں ہمارے اوپر ہم اس پہ فرق کرتے ہیں اس چیز کے اوپر یہ بیمار ذہنیت ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے. ہم اگر دنیا کے سامنے اسلام کے سچے علامت بن کے آتے صحیح معنی میں اور صحیح معنی میں جس طرح سے اللہ کے رسول لے کے چلے تھے اس, اس چیز کو اسلام کو لیکن چلتے تو یہ حالات نہیں ہوتے آگے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارا اسمانہ کر یعنی جرم ضعیفی ہے وہ آپ اسمانہ کر کہہ سکتے ہیں ہمارے امال کرنا چاہے یعنی اس کانٹیکس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کرنا چاہے تو اللہ جو تخبہ کی وہی تشریح جو میں نے بتائی جو لوگ کحم المتخون جو لوگرین وحین البا وحم المتقون تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اکش اللہ تخیم جو اللہ رسول کو فالو کرے اور صرف اللہ سے ڈرے و اللہ صرف اللہ سے ڈرے وہ ہوں گے کامیاب اور جو بات بات کے پر گھٹنا ٹیک گرتے ہوں آقا کے قدموں میں اور اللہ ہی سے ڈر کے باقی سب سے ڈرتے ہوں ان کو لے نہیں کہہ اللہ تعالیٰ وہ اکش اللہ صرف اللہ سے ڈرے بدو سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وہ تخی اور تقوا کی رویش اختیار کر تخوا کی رویش ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے جی. تقوا وہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو آشیواد دینے والے بزرگ بیٹھے ہیں جن سنجے کے ڈھیرے اور مونچوں سے فرصت نہیں ہے کہ اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں بس کہ لب ملے کہ نہ ملے کہ صاحب مونچھ مونڈنے میں سو شہیدوں کا سوال ہے یہ بھی یہ نہیں ہے تقوا اس کا نام تکوا نہیں ہے کہ ہر وقت کی دلی میں ناپتے رہتے ہیں چیزوں کو اور ہر نظام بادل کے لیے دو آگو ہیں اور ہر ایک کو آشرواد دے دیتے اور جو بھی آئے سر کے کہہ دیتے ہیں میں یہ نہیں ہے کسی سے جن کی لڑائی نہیں ہوتی کہیں کل میں حق نہیں کہتے تو بہت بڑے متقی ہیں کبھی سچ نہیں بولتے یہ نہیں ہے تقوی کی تعریف ہر ایک جن سے خوش رہتا ہے ہر ایک جن سے دعائیں لیتا ہے ہر ایک جن کے دربار میں جاتا ہے وہ متقی نہیں ہوتے وہ منافق ہوتے جو ہر ایک سے اس کے منہ دیکھ کے بات کرتے ہو جھوٹ بولتے ہیں جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر تم دیکھو مرنے کے بعد کہ ہر اس کی تعریف کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ منافق تھا منفارو اللہ نے فرمایا سمجھ لینا کہ وہ منافق تھا کہ ہر آدمی جس کی تعریف کرے وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے پارٹیشن ہوتا ہے سیاستداں ہوتا ہے ہر ایک کا ووٹ لینا ہوتا ہے اس کو ہر ایک کا ووٹ لینا ہوتا ہے جب چاہے اپنا چہرہ بدل لیتا ہے میں پہن لیتا ہے جن سے چاہے میں پہن لیتا ہے یہ تک اللہ سے ڈرے صرف اور تک وہ کی زندگی اختیار کریں تو کامیابی اللہ تعالی فرما رہا ہے ان کے لیے اور اس کے آگے وعدہ بھی فرما رہا ہے اور اعمال صالح والوں سے وعدہ کرتا ہے خدا کے وعدے جھوٹے تو نہیں ہوتے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو وہ زمین میں اقتدار عطا فرمائے لکلیفن یہ وعدہ کرتا ہے اور ان لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ لوٹا کر اس شخص کے پیچھے ہو لیے تھے جس کے پاس اس وقت دینے کے لئے کچھ نہیں تھا اس وقت دینے کے لئے کچھ نہیں تھا آخرت کے علاوہ اور جنہوں نے اپنے وطن کی دھول مٹی بھی چھوڑ دینے گوارا کیا تھا کہ یہ چھوٹ جائے لیکن اللہ کی رضا مل جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اور جو اپنے ایمان بالغیب کی روشنی میں دنیا کے ہر کوہرے کو چیر کر کے آخرت کی حقیقتوں کو واضح طور سے دیکھ لیا کرتے تھے ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اس چیز کا لیس تکلیف پر اللہ تعالیٰ تم کو طاقت اور شوکت ادا کروائی ان لوگوں سے وعدہ کیا اور یہ کس طرح سے ان کو عطا ہوئی یہ سب تعریف کے سامنے ہے تعریف کے پاس میں آپ کے سامنے اس کی دشی آئندہ دس میں آپ کے سامنے کی کروں گا بڑی امپورٹنٹ آئے تو قرآن کے لیے خبا ہاں تین روز آپ ٹھہرے تھے اس کے بعد مسجد جو میں نے یہ کہا وہ مسجد تمام مسجدوں کی ماں ہے ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں اس مانا کر اسلام کی پہلی مسجد ہے لیکن اوبا میں آپ چند روز ششی رکھے تھے تین چار روز تو آپ نے ایک آرسی سا ایک اکامت گاہ اپنی بنا لی تھی وہ کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی نہیں سمجھ لے یہ میں نے حدیث نہیں حضور کا حضیت فاروق کا قول ہے یہ وہ آدمی جسے سب خوش ہوں وہ منا لگے جسے کوئی ناراضی نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے خوش نہیں ہیں لوگ تو آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے اللہ کے رسول سے خوش اللہ تعالی سے خوش نہیں ہے اللہ وسلی علام نے 我马上来了,你闹。